Thank you. میم دس محمد صلی اللہ رسول کریم عرض ہے کہ کسی چیز کی آدمی کے آدمی کو پہچان نہ ہو تو اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا ابھی جی. کسی چیز کی پہچان نہ ہو تو اس سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جی. اب جوہری کا جو ہے ہیرے جو جو پہچانتا ہے بس پہچان ہے پہچان لیتا ہے کہ یہ یہ لال جو بدخشان کا ہے اور یہ لال جو ہے یہ فلنگ جگہ کا ہے فلنگ کا ہے یہ یمن کا ہے بدخشان والے کی اتنی قیمت ہے یمن والے کی اتنی قیمت ہے پہچان ہے اور سے وہ فائدہ حاصل کر رہا تو ایسے اس وقت جو ہم مسلمان ہیں ہمارے پاس ہمارے الہی اللہ کی پہچان کی کمی ہے ایک آدمی اچھی صحت والا گزر رہا ہوتا ہے ایک آدمی نے بڑا گٹڑا باندھا ہوا ہو اس کو خیال آتا ہے کہ آدمی مضبوط صحت والا ہے یہ تھا کھا میں سر پر رکھ لے گا دوسرا آدمی کہتا ہے کہتے آدمی پڑھا لکھا نظر آتا ہے میرا انگریزی کا خاتا ہے پڑھ کر مجھے بتا دے گا تیسرے آدمی نے دیکھا اس نے کہا جی فلانا وزیر صاحب یہ تو گزر رہا ہے, کیا ہے تو اس, اس, اس کی خاطر کھا پہچان سے خاطر خاص کی خاطر توازو کی تو بہت بڑا فائدہ حاصل کر دیا پہچاننے میں, میں فرق پہ اتنا ہی پہچانا کے ساتھ شکر ہوٹھا کا سبق اس نے کہا پڑھا لکھا نظر آتے بیرغزی کا خر پڑھ لکھا تیسرے نے اسے اور دیکھو پہچانا اس وقت ہمارا آپ جو جتنا مادی اشاہ سے وابستہ ہیں اور جتنی مادی اشاہ کی طلب میں لگے ہوئے ہیں جتنی جفکر میں لگے ہوئے ہیں ان کے روب اور خوف میں آتے ہیں حالانکہ اللہ تو پارک کرنے سب کو اس باپ کہا سب سبب ہیں اور خود وہ رب ہے کہ سبب رب کے سے اور چاہت سے اور منشا سے استعمال ہوتا ہے سبب جو استعمال ہوگا رب کی ہے اور رب کی چاہ ہے وہ سبوں کی پابند نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنا کر اس کے ساتھ کاموں کا ہونا نہ ہونا متعلق کر کے اصول بنا دیے تاکہ انسانوں کو تسلی ہو اور ان کے کام رکے نہیں اصول بنا کر دے دیجیے تسلی ہو ان کے کام رکے نہیں بعد لا جائے تو بارش کا انکانا ہو جاتے ہیں آج بھی اپنے فادر کا بندوبست کرتا ہے بارش آنے والی ہے علامت کو قرار دے دیے کہ آگے اپنا بندوبست کریں جن دنوں پیشنگوئیاں شروع ہوئی نا موسم کی کہ بارش آئے گی اور تین دن رہے گی تو اس پر لوگ بڑے جگڑے جو اسے کہے گا تو اس پر کپر کا پتمائے یہ آیت کا انکار کر رہا ہے کہ آیت تو کہہ رہی ہے عرحان اور آگے کیا علم الصاہ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس اس کی احمد کا علم ہے وہ انز الغ اور وہ بارش برساتا ہے اس کا معنیٰ یہ بنتا ہے اہم الصاح کے بارے میں تو کہا علم تو واضح طور پر کہا گیا وہ تو ہے وہ انز الغ بارش کے برسانے کا علم بھی اللہ کے پاس ہے ماں کے پیٹ میں جو ہے وہ کیا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے نفس اماد الدین کوئی جیت نہیں جانتا کل کیا کرے گا نفس الدین افسول میں یہ جیت نہیں جانتا کہ زمین پر اس کی موت آئے گی قیام الم اللہ کے پاس یہ تو کسی کو بھی نہیں ہوتی کہتے ہیں، یہ نظر الغائب اس کیا کہ مفاتی الغیر پانچ چھپی ہوئی باتیں ہیں جن کا مفادی الغیب یا اللہ، اللہ، یہ دوسری آیت میں ڈاکٹر صاحب وہ کیسی آیت ہے مفات الغیب دوسری بات وائند مفات الغ علم غیب کی دنیا اسی کے پاس ہے اور ان کا علم فائد اس کا کوئی نہیں جانتا ہے تو اس کی تفسیر میں کہا کہ مفات الغیب میں یہ پانچ باتیں بھی ہیں یہ اندو المستاق الرویث بارش کا برسانہ اور علم قیامت کا علم اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے تعلمی کل کیا کرے گا اور کہاں مرے گا تین باتیں تو ایسی ہیں کہ جو واقعی ہیں دو باتوں میں لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دی مفاتی الغب میں کے پاک ہے کہ بارش کا علم جلنا پاک یہاں ہے اور مرے کہ پہن کو ہی دے رہے ہیں عام اہل علم کا خیال ہوا کہ شاید مفید مفاتی الغیر میں مداخلت کر کے آدمی کا کفر ہو گیا تا. اور ایسے ہی جو پشن گوئی کرے کہ یہ پیڈ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو یہ بھی مداخلت کر کے کفر ہو گیا کہیں تو یہ بات ایسے, ایسے تب پیدا ہوا کرتی ہیں دو وجہ سے ایک تو جو آدمی مسئلہ بتا رہا ہے دیدی علم پختہ نہیں ہے اور جو آدمی سائنسی سور کو بیان کر رہا ہے تو سائنسی علم پختہ نہیں ہے جو مفاتی والا غائب ہو تو بغیر سبب کے بغیر سبب کے لم وہ اللہ پاک ہے اور سبب سے اگر انسان نے جان لیا تو وہ پھر سبب کے ذریعے ہوا نا وہ غائب تو نہیں ہوا نا ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو نہیں پتا ہے پیٹ کو کھول دیا چاک کر جائے کسی کو پتا چل گیا کی؟ کیونکہ چاکوں سے دیکھ لیا اگر مشین سے دیکھ لیا تو وہ مشین بھی طریقے سے گھس کی سب کے طور پر اور وہ آدمی سیٹلائٹ پر دیکھ لیتے ہیں کہ بیرہ روم سے بادل رکھے ہوئے ہیں جی اور بیر روم سے پاکستان کا فاصلہ جو ہے وہ ہے تین میل ہے اور ان کی رفتار جو سیٹلائٹ بتا رہی ہے کہ ان کی رفتار جو ہے وہ سو میل تی گھنٹہ ہے تو لہذا ان کو لگیں گے تیس گھنٹے پاکستان کو بوجھنے کو تیس گھنٹے لگیں گے وہ بتا دیتے ہیں کہ پرسوں کے دن سے بارش شروع کا اندازہ پاکستان جو ہے تو اس کا اتنے ایک ہزار میل ہے اس پر گزرنے میں ان کو دس گھنٹے لگیں گے کبھی آپ کو کچھ ایسا شہر جھونک آتا ہے کہ ان کو ہٹا کر دوسری جگہ مار جاتا ہے لیکن کوئی غلط ہو جائے موجود لگایا تو پھر بھی نہیں رہا نا یہ جی نو پیشنٹ کوئی ٹھیک آ گئی دسویں غلط آ گئی اس کے حالات بدل گئے پچاس پیشنٹ کو یہ الٹراساؤنڈ والوں نے کہ ٹھیک آ گئی اکیارویں غلط آ گئی کہ جو سو فیصد ہو یہ تو اللہ تو بات کا رسول بنا دیے تاکہ انسانوں کے کام چلتے ہیں اور نے بات تبھی ہوتی ہے جب بعد میں بدلا افغانستان میں جب یہ کمیونسٹوں کا دور دورہ تھا نا ایک کالج کے پروفیسر نے لڑکوں سے کہا کہ اپنے خدا کو بلاؤ نا کھڑی بس کو چلا دے طالب علم چپ ہو گئے ایک طالب علم کو سوجی بات اس نے کہا اس ساتھ ساتھ یہ تو اگر ایسے کھڑی بس بغیر وجہ کے چل جایا کرے کے بغیر وجہ کے بغیر اور چلتی بس بغیر وجہ کے کھڑی ہو جائے کرے پھر تو زندگی گزار نہیں سکے گا ترجیح خدا سے تبا اللہ تبارک صوال نے تیرے لیے اصول بنا کر چھوڑے ہوئے ہیں تو اس پر تران چلے تو لہذا وجود باری اس سے ثابت ہونا اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ بے سبب کام ہو اور بے اصول کام ہو بے تو کام ہو اس باری ثابت تو ایسی بات نہیں اور اللہ تبارک نے اصول بنا کر دیے ہوئے انسانوں کی زندگی ہے وہ تر ہے امبیال ہے مسلح کے ہاتھ پر بھی معجزے میں کبھی کبھی اصول کے خلاف بات کی جاتی ہے سب سے زیادہ موجود حضور صلی اللہ علیہ کے ہیں جو تین سو ساٹھ شمار کرتے ہیں آزار شمار کرتے ہیں جگہ شمار کرتے ہیں چلو اگر تین سو ساٹھ بھی ہیں تو آپ کی کئی سارا زندگی میں جس کے دن بنائے تو تین سو ساٹھ ہو گئے تو گیا مہینے میں کہیں ایک موجود آتے ہے ورنہ نام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ امیال ہے مسلا اسلام کو بھی اسباب کا پابند بناتا ہے بناتے ہیں جو بیٹھا قرضہ مانگ رہا ہے اور پیسے ہی نہیں اللہ پاک نے سبب کا پابند کیا ہوئے سب کے ذریعے پیسے حاصل کریں اس کو دیں اور خندق میں گرے ہوئے ہیں اور محاصرے میں ہیں اور آپ دعا مانگ رہے ہیں فتح کی سات دن کے بعد دعا قبول ہوئی کی سات سات دن کے بعد میں تمہارے بتا رہا ہم یہاں مسالے معاذے کے طور پر کا کبھی کبھار اور یہ اللہ کی کرامت کا بھی کبھی کبھار ظہور ہوتا ہے ہر بار زور نہیں ہوتا اصولوں کا ہی پابند کیا جاتے ہیں کہ اس کے تحت کام کرو ہمارے ساتھ نے کہا کہ میرا ایک سفر تھا کیسے صاحب اکرامت بزرگ سے جو واقعی طیل عرض کرتے تھے طیل عرب ولی اللہ کی کرامت ہے کہ ایک قدم یہاں اور گھنٹے بعد دوسرا قدم لاہور میں کئی واقعات کیوں ہیں کہتے واقعی ان کے ساتھ میرا تعلق تھا مجھے پتہ سن کے بارے میں کہتے کہ سفر پر ہم گئے وہاں سے ایک چڑھائی ہے کہ بڑی مشکل تار پرسنٹ میں چڑھائی ہے یہ تو وہ بڑے تھے اور میں طرح رہا ہوں ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ میں نے کہا جی میں آنکھیں بند کردر دیکھتا ہوں آپ ایک قدم سے چڑھ چڑھ جائیں اور میں آپ کے پیچھے آتا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ سرکاری گاڑی سرکاری کام نہیں استعمال ہوتی ہے کام میں نہیں استعمال ہوتی. اب اس ذاتی سفر ایسے ہی چڑھنا پڑے گا ڈاکٹر بدلا کی شادی پر سیار صاحب آپ گئے تھے صاحب آپ کی گاڑی بھی گئے تھے تو وہ جو ڈرائیو چڑے تھے کھانا کھانے کے بعد ہاں جی ایسے پہاڑوں میں اس کا گھر تھا لگے بندے کا وہاں سے جو کھانا کھا کے چڑھے ہم نے تو با آئیے ابھی جان اوپر نہیں چڑھا سکتا کوئی دو دفعہ آپ راستے میں بیٹھے پھر سڑک پکڑ گئی ایک وہ ایس پی اور ایک بارہ لاکھ فٹ کی ایک طرف کو بار بار فرض بنی وہاں بڑھ جو ساری اور علاقہ جو ہے تو وہ کوئی ڈیڑھ میل اترائی پہاڑ میں آئی تھی پھر چڑھنا اس پر تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ سرکاری گاڑی سرکاری کام نہیں ہوتی ابھی کوئی ذاتی کام اس میں ایسے ہی چڑھنا پڑے گا آدمی اسباب کے لیے چیزوں کے لیے دنیا کے لیے اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے سبب کو لیتا ہے رب کو چھوڑتا ہے حکم کو توڑتا ہے مفاد کو لیتا ہے تو اس کی نادانی اور نہ سمجھیے نا مارفت کرنا ہونا معرفت کرنا ہونے کی وجہ سے بس ہر ہر زندگی کی شوق میں شارٹ کٹ راستے کو اختیار کیے ہوئے ہیں کام بنے مسئلہ ہلو جائز طریقے سے ہوتا ہے تو ہاں نہ جائز سے ہوتا ہے وہ بس مسئلہ ہلونا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ اپنے ہاتھ پر چھوڑ دیتا ہے کہ دھکے کھائیں تو اس وقت ہمارا انفرادی اجتماعی طور پر مملکتوں کے طور پر ہماری یہ کوتا ہے اس لیے کافر کے گھٹنے ٹھیکے ہوئے آپ کو ہمارے حکام پڑے ہوئے فہران پر بمباری کا سونا صاحب نے کر دیا نا تو زمانے ہم بڑے پریشان تھے بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا تو بزرگوں نے بتایا کہ تمہارے عوام کی ایک خرید کیا ہے تمہارے عوام کی ایک خرید کیا ہے زین کی عکاسی اس فیصلے میں ہوئی ہے جس طرح سب کو جم کر اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور کسی مسلمان بھائی کو بچانے کے لیے کمر باننے کی اس وقت تمہارے عوام تیار نہیں وہ کہتے ہماری جان بچاؤ ہماری جان بچاؤ یہ بات نہیں کہ بھائی ایسا ہو جائے کہ اپنی جان بچانے کے اپنے بھائی کو قتل ہوتا دیکھ رہا ہو تو ان کی جان بچاتی ہے اس کی جان بچاتی ہے لیکن اس وقت مجھے چھاٹ کر سوچ ہوتی ہے کہ بس میری جان بچاؤ اکثری طور پر ہمارا ذخف ہمارا ایمان ہے اس کا ذوف ہو وہ انتہائی آخری درجے میں ہے فتوا لگنا سمجھتے ہیں نمازی لوگ امنوازی جو اپنے آپ کو دین کے پابند اور نیک صالح کہتے ہیں ایمانی لحاظ سے ہمیں سال میں ہے کہ ہم پرکور کا فتوا نہیں لگتا باقی تو کوئی مشکل آئے کوئی سختی آئے تو ہم ہتھیار ڈالنے والوں میں اپنے سر کی خیر بنانے والے اپنی جان بچانے والوں میں اور جس بات کو ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے صاحب ڈاکٹر محمد صاحب چاہتے ہیں ہو جائے اس کے لیے تو اس سطح کے ایمان کی ضرورت ہوگی کہ الگ مالا بن ہزار گنا تھا سات ان ظلموں کے ایمانی سطح ایسی تھی کہ ایک کافلہ لوٹا ہے سندھ میں سندھ کے سمندر میں کراچی کے سمندر میں اور اس کی جس نے پورے ملک کو فتح کی یہ تو اس دور کے فاسق فاجر قاتل آدمی کی ایمانی حالت تھی جبکہ آج کے ولی کی ایمانی حالت ایسی نہیں زیادہ نقصان ایمان کا ہوا ہے عمل کا بھی بہت نقصان ہوا ہے مطلب مسلموں کا لیکن ہر اور وہ نقصان ایمان کے نقصان کے مقابلے میں کافی کم ہے اور جو حالات نہیں بدل رہے کھلا ہی چھوڑے دو جی اس کا تو جملہ کھلا چھوڑے اس کا جو نقصان جو ہو رہا ہے وہ کمی عمال برتنا نہیں ہو رہا نقص ایمان برزیدہ ہو رہا جو نقصان ہے وہ نقش ایمان برضیدہ ہو رہا ہے قلت عماد بعد کی چیز ہے تو کیا عمل کرنے والے تو نا عمل کرنے والے گچھوڑے عمل کرنے والوں کو بھی اور نہ عمل کرنے والے عمل کرنے والے بھی قلت ایمان کے مریض ہیں نہ عمل والے تو بیچارے رہیے قلعت ایمان کے مریض ہیں اور بنیادی طور پر اس کی دستگی کی ضرورت ہے امال پر پڑنا یہ تو پھر معلومات دے اور عمل پر ڈالے آدمی اگر آدمی کے پاس قوت ایمان ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو ماننے کا جذبہ ملے گا جس کے پاس ماننے کا جذبہ ہے اس کو فقط معلومات دینے کی ضرورت ہے اور جس کے پاس ماننے کا جذبہ نہیں ہے اس کو آپ تلقین پر تلقین کر رہے ہیں اور تاکیر پر تاکین کر رہے ہیں اور اس, سے آپ ملوان نہیں سکتے. اس کا آپ اسے منوا نہیں سکتے کیوں کہ اس کا غور ایمان اس کو بات کو ماننے کو نہیں دیا یہ دی ہم جاری جگہ جو کراتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں کیا اللہ, اللہ, کیا اللہ اللہ اللہ میں یہ دھیان کرنا کہ اللہ کے گھر کا جو نکلا اور ال اللہ کے ساتھ دھیان کرنا تھا کل کے اندر اللہ کا کا دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ میں دیکھ رہا اللہ تباہ ہمارے ساتھ اور اللہ اللہ کا دھیان کرنا, اللہ, اللہ, رہ اللہ, اللہ, اللہ, کے کرنا اللہ کی آواز تو کل کے اندر سے نکل رہی ہے زبان ساتے سہل رہی جب آدمی کو اللہ تعالیٰ کا اس طرح کا قرب محسوس ہو چلتے کرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں کا دھیان کو حاصل ہو تب اس کی زندگی پر ضابط اور کنٹرول آتا ہے اللہ تعالیٰ تو غور طالا غور کرنے کی تو بھی کتاب فرمائے لاح